مواخ مہاجرین و انصار مہاجرین کو جب مکہ سے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال خیش و اقارب گھر اور بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ نے مہاجرین و انصار کو مواخ یعنی بھائی بندی کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے مفارقت کی وحشت اور پریشانی انصار کی الفت و معانست سے بدل جائے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا معین اور مددگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا غم گسار ہو ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو اور ضعیف قوی کے لیے قوت بازو بنے اعلیٰ شخص ادنیٰ شخص کے فوائد سے اور ادنا اعلی کے منافع سے مستفید اور منتفع ہو اور مہاجرین و انصار کے منتشر دانے ایک رشتہ معاخات میں منسلک ہو کر شع واحد بن جائیں تشتت اور تفرق کا نام و نشان باقی نہ رہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں جو تفرق اور اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا یہ امت مرحومہ اس سے بالکلیہ محفوظ رہے اور اجتماع کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا ہاتھ ان کے سر پر ہو مواقع ہجرت کے پانچ ماہ بعد پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار کے مابین حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہوئی اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا انصار نے جو مواخ کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ اثار کا ثبوت دیا اولین و آخرین میں اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے زر اور زمین مال اور جائیداد سے جو مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو کیا ہی کہ زمین اور باغات مہاجرین کو دے ڈالے سورن ابی داود اور جامع ترمیزی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ کوئی انصاری اپنے درم و دینار کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا تھا چنانچہ مہاجرین نے انصار کے اس بے مثل ہمدردی اور احثار کو دیکھ کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس قوم پر ہم آ کر اترے ہیں ان سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہمدرد اور غمگسار مخلص اور وفاشعار تنگی اور فراخی ہر حال میں مددگار نہیں دیکھا ہم کو اندیشہ ہے کہ سب اجر انہیں کو مل جائے اور ہم اجر سے بالکل محروم رہ جائیں آپ نے فرمایا نہیں جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا جیسا کہ سائلین کا طریق ہے تو ام المومن بھی اس فقیر کو دعائیں دیتی اور بعد میں کچھ خیرات دیتی کسی نے کہا اے ام المومن آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اسی طرح آپ بھی دعا دیتی ہیں فرمایا کہ اگر میں اس کو دعا نہ دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے اس لیے دعا صدقہ سے کہیں بہتر ہے اس لیے دعا کی مقافت دعا سے کر دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے کسی احسان کے مقابلے میں نہ ہو لہذا جو شخص دراہی میں مادودہ دے کر مخلصانہ دعاؤں کا سودا کر سکتا ہے وہ کبھی نہ چوکے اور موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے یہ رشتہ مواخات اس قدر محکم اور مضبوط تھا کہ بمنزلہ قرابت و نصب سمجھا جاتا تھا جب کوئی انصاری مرتا تو مہاجر ہی اس کا وارث ہوتا کما قال تعالی۔ ان آمنوا آون بعضهم بعض یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جان و مال سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے چند روز کے بعد میراث کا حکم تو منسوخ ہو گیا اور تمام مومنوں کو بھائی بنا دیا گیا اور یہ آیت نازل فرمائی اِنَّمَ اب مواخات کا رشتہ فقط مواسات اور ہمدردی اور غمخاری نصرت و حمایت کے لیے رہ گیا اور میراث نصبی رشتہ داروں کے لیے خاص کر دی گئی بدل الاذان دو نمازیں صبح اور اثر کی تو ابتدائے باسط ہی میں فرض ہو چکی تھیں پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں لیکن بستنائ مغرب سب نمازیں دو دو رکعات تھیں ہجرت کے بعد سفر کے لیے تو دو ہی رکعت باقی رہیں اور حضرت میں زہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں چار چار رکعت کر دی گئیں اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے اس لیے آپ کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے کسی نے کہا بوک بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں ناقوس ایک لکڑی کا نام ہے جس کو نصارا اپنے گرجا میں جمع ہونے کے لیے بجاتے تھے جسے آج کل گھنٹا یا سنکھ کہتے ہیں اور بوک کے معنی بگل ہیں یہ طریقہ یہود کا تھا کہ اپنے معبت میں جمع ہونے کے لیے بغل بجاتے تھے لیکن آپ نے ناقوس کو نصارہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا اور بوخ بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا غرض یہ کہ ان دونوں باتوں کو یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا کسی نے کہا کہ کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں آپ نے فرمایا یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بات طے نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا عبداللہ ابن زید بن عبد پر بہت زیادہ اثر تھا اسی اسنا میں عبداللہ بن زید نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سب پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے میں نے دریافت کیا اس ناقوس کو فروخت کرو گے اس سب پوش نے کہا تم اس کو خرید کر کیا کرو گے میں نے کہا اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے سبز پوش نے کہا میں تم کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتلاؤ اس شخص نے کہا اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللّہ اشد اللہ الَََ اللّہ اشد النّ محمد الرسول اللہ اشد ال محمد رسول اللّ حلَََََََََََصول حیال صلی حیافلاََََََََََ حیافلاََََََََََ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو ہو اور حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ قد قامت سولاتوں کا اضافہ کیا جب صبح ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا سنتے ہی ارشاد فرمایا ان نہاد لر یا حق انشاء اللہ تعالیٰ یعنی تحقیق یہ خواب بالکل سچا اور حق ہے انشاءاللہ اللہ اور بعد ازاں عبداللہ ابن زید کو حکم دیا کہ یہ کریمات بلال کو بتلا دیں کہ وہ اذان دے اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے بلال نے اذان دی اور حضرت عمر کے کان میں آواز پہنچی اسی وقت چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسے عبداللہ ابن زید کو دکھلایا گیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ اللہ الحمد